الحمدللہ الحمد اللہ دودھ نتروناؤ می شروع نامین سیات فلا مدلو میل فلا دیا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 يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وتقولوا ان الله يغفر لكم وهو يعلم ما تصنعون ان الله سميع عليم يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي بلا ت جہرو صدق بل کل وصدق رسوله ولا سد لبیل کریم و ملا اکت یو سلونابی یا اللہ الذین منو سلو علیہ و سلیم تسلیم سلاد و سلام علیہ گیا سعید دیا رسول اللہ والا علی گوا صاب گیا حبی اللہ اسلاد سلام علیہ گیا سعید دیا رسول اللہ والا علی گوا صاب گیا حبی اللہ السلسلام علیہ سعید یا رسول اللہ و صابق یا خاتم النبیین بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار جار یارم تاب علی مذہب انفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غ سے اعظم زیر سایہ ہر بلی صدی ککس حسن کمال محمدس فاروق ضلع جاہو جلال محمدس عثمان جائے شمع جمال محمدس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 اندشی شیشے جھلا جل دمکنے لگے جلوریزی اداوت بے لاکھوں سلام جس سے کھاری کوئیں شیرائے آئے جاں بنے اس زلال حلاوت بے لاکھوں سلام جن کے آگے کھچیں گردنیں جھک گئیں اس خدا داد شوکت بے لاکھوں سلام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 چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو اصر کیا یہ تاب و تما تمہارے لیے سباب وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کے دنوں بلے لبا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے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 تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا آلہ حضرت بریلوی فرماتے ہیں کہ احمد رضا جب آپ نے اپنے دل کے اندر نبی علیہ السلاۃ والسلام کی محبت اور حضور کی الفت کو بسانا تھا تو پھر تاریک کی محبت پہلے دل سے نکالنی تو تھی نا کا از در دل مسلم مقام مصطفاظ اور آبروئے ماں جنا مصطفاظ جام وسال د پین والے عاشق مست جمال ہو رو در منگ ملنگ بے لنگ شو دے سہبے درد تے حال ہو رون دے ٹکڑے منگ تے شور بے پین والے گر کال مکال ہو روسی سی نا ڈان والے جنگ آلم شیر سفت کتال ہو رون دے عشق دا ذہکا ذوق والا جس چکھ لیا سوئی جان دائی ہر ایک نو کد پرخ ہوں کوئی لکھ تھی ایک پچھان دائی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 اقبال درویش لاہوری مصور پاکستان وہ کہتا ہے سرود رفتہ باز آیت کے نہ آیت سرو رفتہ باز آیت کے نہ آیت نسیم از حجاز آیت کے نہ آیت کہ لگا پتنی مسلمانوں کی دوبارہ عظمت بحال ہوگی کہ نہیں اور نسیم از حجاز آیت کے نہ آیت پتنی اب مدینہ پاک سے ٹھنڈی ہوا آئے نہ آئے سربر احمد روزگار این فقیرے فقیر لگا میں تو مر رہا ہوں میری زندگی تو ہو گئی مکمل دیگر دان راز آیت کے نہ پتہ نہیں پھر مسلمانوں میں ایسا غیرت مند عاشق آئے یا نہ آئے وہ اقبال دیگر دان راز آیت کے نہ آیت وہ اقبال کلندر لاہوری اور درویش لاہوری کہتے ہیں کہ نہ ساک نا از پیمانہ عشق بے باقانہ گفتگ اقبال کہتے ہیں کہ میرے کلام میں نہ شراب کی بات نہ شراب پینے والوں کی بات نہ شراب پلانے والوں کی بات نہ شراب کے برتنوں کی بات نہ ساکین از پیمانہ گفتم حدیث عشق بے باقانہ گفتم کہنے لگا کہ میرے کلام کے اندر تمہیں اس قسم کی کوئی بات گندی نہیں نظر آئے گی ہاں ایک بات ضرور ہوگی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 میں نے کہا تو ہوتا کون ہے حضور کے بارے میں بات کرنے والا حضرت داتا صاحب علیہ رحمان نے کشف مہاجوب شریف کے اندر لکھا فرمایا کہ ولی کی ساری زندگی ولی کی ساری زندگی اس کی عبادتیں اور ریاستیں نبی کے ایک سانس کے برابر بھی نہیں ہے آپ کو بات سمجھ نہیں آئی ہاں یہ داتا صاحب علیہ رحمان نے امام المبیا کے بارے میں بات نہیں کی حضور کی شان تو ہما پیغمبراں درجست جوان خدا دانت کے درچے مکانی عرش کی عقل دنگ ہے جرخ میں آسمان ہے جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے ارش پہ جا کے مرغے عقل تھک کے گرا غشا گیا ابھی منزلوں پر پہلے ہی آستان ہے گود میں آل شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ بنے باز نور کی کچھ اور ہی اٹھان ہے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 ہے بے تاب جس کے لیے عرش اعظم ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم یہ اس راہ رو لا کان کی گلی ہے خلق سے اولیاء اولیا سے رسول اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی جن کے تلووں کا دھومن ہے آبِ حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی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 کہ جی آپ بتائیں آپ حضور کے بارے میں کیا کہتے میں نے کہا جو سکھ اور ہندو رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑ سکا اس کمینے کو کیا پتا ہے حضور کی شان کیا ہے اگر حضور کی شان پوچھنی ہے تو جناب عیسا علیہ السلام سے پوچھو جناب موسا علیہ السلام سے پوچھو اب ہندو جو حضور کی شان بیان کر رہا ہے تو اس سے حضور کا مقام کو بڑھ رہا ہے کہ بھئی ایک ہندو اٹھ کر کہہ رہا ہے کہ واقعی جی وہ آپ کے نبی جو ہے وہ بڑے اچھے تھے اور وہ اس سطح کی بات کر رہے ہیں میں نے کہا کمینو اگر رسول اللہ کی شان پوچھنی ہے تو جناب سیدنا صدیق اکبر سے پوچھو حضرت فاروق اعظم سے پوچھو حضرت عثمان غنی سے پوچھو حضرت حیدر کر سے پوچھو حضرت صاحب سے پوچھو حضرت ابو عبیدہ بن جرا سے پوچھو اب ہندوؤں سے پوچھ رہے ہو تم اور پھر لوگ آج عث ہسانہ کی بات کرتے ہیں کہ جی عسوہ حسانہ کی بات کرو میں نے کہا عسوائے ہسانہ کہ کی کیا بات ہے بھائی پچیس دسمبر کو کیک کاٹنے کا نام اس وسنا ہے عیسائیوں کے ساتھ محبت اور عقیدت کا نام اس وسنہ ہے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 تو کارپورشن والے کی گولی نہیں مارتے یہ سائیوں والا ہے مالکوں والا ہے تو میں نے کہا کہ ہمارا بھی تو کم از کم پٹا ہے نا گلے میں جب حضور کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہے جن کی بات کر رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اس واسطے جو بہت دل بندہ ہے وہ میری تقریر سن ہی نہیں سکتا مولانا غلام گوشت تو دلیر آدمی ہے مجھے بلا لیتے ورنہ مولانا صاحب ہلکی بات کریں ہلکی بات کیسے کریں نہ سر جھکا کے جی نہ منہ چھپا کے جی ستم گر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے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 وہ جو قرآن کے اندر موجود ہے کہ ایک مسلمان ہزار پر کے مقابلے میں آ سکتا ہے تو ہم نے دیکھنا تھا کہ وہ ہم ہی ہیں یا کوئی اور ہے یہ ہے بات آج لوگ ہمیں بوس دلی کے سبق اقبال کہتا ہے بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دے رم آہ باقی نہ رہے شیر کی شیر کا فسانہ کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند اور تاویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ یہ کہ باتیں کرنے والی حضور کی عزت اور ناموز پر ایسے بات ہوگی ایسے کر کے بات نہیں ہوگی اس لیے ہمارے بچوں نے یہ ترانا پڑا ہے اور آخر میں, میں میں نے بھی ایسے ہاتھ اٹھا دیے یہ کام اجاگر کرنا ہے اس اجاگر کے دو مانے نے ایک تو اجاگر جنہوں نے لکھا ہے دوسرا مانا ہے پوری دنیا کو بتانا ہے یہ کام اجاگر کرنا ہے ناموس نبی پر مرنا ہے تسی بڑی ڈلی جی سبحان اللہ کی تھی ڈر گئے ہو ایسے بہت دل بندہ بیٹھے ہی کوئی نہیں چمک دے چہرے بیٹھے ہوئے ادھر لوگ تقریریں کرتے ہیں وہ میں رویا وہ یاروں میں رویا وہ بازاروں میں رویا اے تقریر ہے یہ تقریر ہے تو جو حضور کے بارے میں باتیں کرتا ہے ہماری قوم کہتی ہے بڑی تقریر کرتا ہے میں کہے تقریر ہے وہ گاروں میں رویا وہ یاروں میں میں نے کہا ہمارے بزرگوں نے بھی بات کی کیا ہی ز قبضہ شفاعت ہے تمہاری واہ ہا قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری گاری واہ ہوا مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ اے طالب پر گشتہ تیری سازگاری واہ, واہ! میرے علی تو کون بچارا نٹ لاشا تے اوگنہارا سر چا کے تحبا دا بھارا لامی پری شاہان ہمارے بزرگوں نے بھی بات کیا بسم اللہ تے اسم اللہ دا تے بھی گہنا بھارا ہو نال شفاعت سرور عالم چھٹسی عالم سارا ہو حدوں بے حد درود نبی نو جیدا ایڈ پسارا ہو میں قربان تینا تاہ جنہیں ملیا نبی سہارا ہوں ہمارے بزرگوں نے بھی بات کی ہے لیکن اس انداز سے بات کی ہے میں کہتا ہوں میں نے کہا اے کوئی ایک جن گانے عبد عبداللہ بن عمد بن زہیر حضور کی طرف تلوار پکڑ کر آ رہا ہے اور کہنے لگا دلو نی اللہ محمد صاحب یہ نہیں کہ ادھر آئیے مجھے میرے ساتھ ہو لی تلوار ننگی آ رہی ہے اے محبت ہوں پتا عرد ابو تو جانا حضرت ابو تو ایسے آگے کھڑے ہو گئے ننگی تلوار آ رہی ہے آج مسلمان گھر سے باہر نہیں نکلتا کہتے حالات نہیں ٹھیک میں نے کہا حالات ٹھیک ہے کہ تلوار ننگی آ رہی ہے سامنے اور وہ اپنے گھوڑے کو ایسے بکواس کر رہا ہے حضور کے بارے میں ابو دو ایسے کھڑے ہو گئے فرما حل علام یقین افسا محمد امن افس ہی فرما کمی نے حضور کی طرف بعد میں جانا ہم جو موجود ہیں ہماری طرف یہ ہے بات آج کہتے ہیں میں میری طرف میں بچ جاؤں یہ چلے جائیں اقبال کہنا ہو اگر قوت فرعت کی در پردہ مرید لعنت ہے وہ قوم کے حق میں کلیم اللہ اقبال ہو جو نیک کہ کفر کو اس کا جو ہے وہ فائدہ پہنچ رہا ہو, ہو لعنت ہے وہ قوم کے حق میں کلیم اللہ اقبال کہ ایسا نیک بندہ بھی لعنت ہے اس کے ہوتے جہاں ناموسر رسالت ہوتے پیرا نہیں دے سکیا اس نیکی کو کیا کرنا ہے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 جب علامہ اقبال قلندر لاہوری علامہ اقبال واپس جانے لگے قید اعظم محمد علی جناح اہم دومیں سلام قید اعظم الوینجے. میں اس گل کو سلام دین لگا دل بحبوب حجازی زین بستحم زی جد بیک گرپستم میں اس لیے سلام پیش کر رہا ہوں جو میں اگلی بات کرنے لگا ہوں میں اس لیے قائد اعظم محمد علی جناح کو سلام پیش کر رہا ہوں علامہ اقبال نے قید اعظم محمد علی جناح کو کہا کہ ہم نے علم الدین ڈیفینس کمیٹی بنائی ہے ہم نے علم الدین کو رہا کرانا ہے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 یہ اس وی آسن ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں نابینا صحابی مار کے آئے صبح کی نماز رسول اللہ کے پیچھے پڑی اور جب میرے آقا و مولا نے نماز پڑھا لی اس کے بعد نظر لیب نے نابینا صحابی کو دیکھا تو فرمایا کا تل تب تروان فرمایا ماورائے عدالت عورت مار آئے ہو میرا قانون ہاتھ میں لے لیا ہے تو نابینا صحابی نے کہا نام ہم بھی ابھی انت یا رسول اللہ حضور مار آیا ہو مار ہوں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 وہ تو گد بھی نہیں بنتا میرے آقا نے فرمایا کیا تک حیوان بھی جب میری بات آ جائے گی پھر حیوان بھی خاموش ہو جائیں گے انسان تو انسان رہا یہ ہے اس حسنہ جو میں بیان کر رہا ہوں ممتاز قادری کو سزائے موت دینا اس حسنہ نہیں ہے اور آگے میرے آقا و مولا نے جو بات ارشاد فرمائی اذا ازاحب تو من تنظر نسر اللہ و رسول غیب فنزر الابن ادی فرمایا جو ایسے بندے کی اجازت کرنا چاہتا ہے کہ جس نے ماں عدالت اللہ رسول کی مدد کیو میرے غلام کی زیارت کرو سر <تصفح> یہ جی اس وائ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں یہود و نصارا سے محبت کرنا اس حسنہ نہیں ہے اور یہود و نسارہ کے بارے میں نرم پالیسیاں رکھنا اور یہود و نسارہ کے گڈیاں اڑانا گڈی جانتے ہیں یہ میں پتنگ بازی پتنگ بازی اب ہو رہی ہے ہمارے لاہور میں بھی لاہور میں چھوڑ کر چھانگے مانگے ہو رہی ہے میں نے کہا جی اگر لاہور کے اندر یہ پیشاب ہے تو وہاں جا کر یہ گولکند بن گئی ہے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 جب قوم برائیوں میں مبتلا ہو گئی علماء نے روکا قوم باز نہ آئی فجال فی مجالسہم رب ام میرے آقا نے فرمایا بنی اسرائیل کے علماء کے جو ہے وہ دم خم نہیں باقی رہا وہ حالات کا مقابلہ نہیں کر سکے وہ قوم کے ساتھ مل گئے جیسے قوم تھی ایسے مولوی بن گئے فجلس سر رسول اللہ وکانہ عبد عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں حضور ٹیک لگا کے بیٹھے تھے حضور اٹھ کھڑے ہوئے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 کوئی بھی ہو میری امت کے علماء نے اوپر نہیں دیکھنا میری امت کے علماء نے کیا کرنا ہے حضور اٹھ کر گئے بیٹھنا میری امت کے علماء کی ذمہ داری ہے لتام النا بال معروف و لطن جیسے بھی آلات ہوں میری امت کے علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ حق بات بیان کر خادم حسین رضوی صاحب یہاں مر جائے یا باہر مر جائے اس کی کوئی حیثیت نہیں نعرہ لگاؤ لب توجہ میں بڑا بیمار آدمی ہاں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 آلہ حضرت بریل بھی کہتے ہیں میں الفیسانی پیر میر علی شاہ میں آیا ان شہر کی لائن چلگ ہاں شنیدم کے در روز امیدیم بدارا بخشت بنے کا کریم اص سیا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نیکوں کی وجہ سے بروں کو بھی بخش دے گا لیکن شیران دی لینڈ دیج نیکل لگے ہوئے نو لینڈ مت بنا کہ میں وہ سننی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد کہ میرا لاشا بھی کہے گا و کہ اب لوگ کہتے ہیں جی اور بھی بہت سننی بن کے میں ڈالٹے تھے دیسی گھی درمیان فرق دو آدم السلام کے زمانے تو دیسی گھی چلے آج بھی اس کی پہچان موجود ہے ڈالٹے موجود ہیں لکھ باری کوئی اپنے آپ لیکن کہ بات میں جنیا کا مسائل ہل ہونے اس طرح نہیں ہوں ڈالٹا ڈالٹا کائنات پہچان جناب پیشاب کے اوپر جناب لا دی جائے چاندی کے ورگ سے وہ جناب گولکند نہیں نہ بنتا پیشاب پیشاب ہی راند